سيدنا تحب تو كل ما تک الذاكرون ذکر اللہ فرنا و حمن و مشاہِ خنا و فکنالما تو لما تحب اطردا من القلی والعمل و الفواحش رحمه قال باب و فضل یہ سجدہ کرنے کی فضیلت اور ثواب کے بیان میں ہے۔ بیان تو چل رہا ہے بہت لمبی حدیث ہے ارض کیا تھا اس کا ترجمہ مطلب پھر بیان کریں گے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان آ گیا اس کے بعد والے ہفتے میں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اسفار پہ اسفار ہو گئے تو اس لیے باتیں رہ گئیں صبح کو ہمارے دوست ملے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج درس ہوگا میں نے کہاں ہوگا تو آج تو آپ کارگزاری سنائیں گے میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ کارگزاری میں نے کہا زخریا والوں کو بھی پریکٹس پڑ گئی ہے کہ مولوی صاحب آ ہیں تو آج کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے تو میں نے کہا اچھی بات ہے پھر کارگزاری سنا دیتے ہیں ویسے الحمد للہ چھٹیوں میں ہم نے ایک سفر تو کیا, کیا کینیڈا کا وہاں ایئرپورٹ کے قریب دس میل کے فاصلے پر محلہ ہے مالٹن اس کا نام ہے ہمارے بولٹن کی طرح وہ ہے مالٹن وہاں مسجد بن رہی ہے ابھی وہ لوگ بچارے بیسمنٹ میں چھوٹے سے مسلے میں نماز پڑھتے ہیں اوپر جو ہے وہ حجام کی دکان ہے اور نیچے بیسمنٹ کے اندر نماز پڑھتے ہیں اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں جگہ نہیں ہے بےچاروں کے پاس سو سے اوپر بچے آتے ہیں تو ڈبل شفٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے چار سے 6 اور 6 سے آٹھ تو اس طرح چار کلاس ہیں یا پانچ کلاس اور بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہاں تقریباً اچھے خاصے مسلح ہو جاتے ہیں بھر جاتا ہے پورا بیسمنٹ تو یہ مسجد بنا رہے ہیں تو بےچاروں کو چھ سال, سال سے مسجد بن رہی ہے کچھ کام آگے بڑھ نہیں رہا تو فن ریزنگ کے لیے گڈ فرائیڈے کو بلایا گئے الحمدللہ فن فنڈ ریزنگ ہوا تقریباً ہاف ملین ڈالر ریز ہوئے الحمد للہ شکر اللہ لوگوں نے پلیج کی ہے اور ماشاء اللہ کام جو ہے وہ بال رولنگ ہو گیا اب امید ہے کہ جلدی جلدی کام نمٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ آسان فرمائے پوری فرمائے اس کے بعد واپس آئے اور یہاں سے ہم گئے ادھر مصر اور وہاں سے المسجد تو اس کا سفر بڑا پر لطف رہا اصل تو یہ ہماری بیٹی عائشہ جو ہے اس کا صدقہ ہے یہ مجھے کہہ رہی ابا جانا ہے جانا ہے تو بہت میرے پیچھے پڑی میں بھی ویسے ڈھیلا آدمی ہوں لیکن جب بچے جب کہتے ہیں تو پھر آدمی ذرا کچھ کرنا پڑتا ہے میں نے کہا چلو اب جو ہے بچے سب تیار ہو گئے پوری فیملی تیار ہو گئی الحمدللہ ٹکٹ سستی مل گئی روانہ ہو گئے القاہرہ پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک کمرہ بک کر لیا تھا اس میں ہوٹل سمجھیے فلاٹ تھا تین بیڈ روم اور کچن وغیرہ جا کے آرام کیا صبح کو پھر اٹھ کر کے نکلے الازہر یونیورسٹی گئے پہلے گئے مسجد الحسین اور اس کے سامنے ہی الازہر یونیورسٹی مسجد الحسین میں یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کرم اللہ عہ کا سر مبارک وہاں دفن ہے یعنی کربلا میں جو ہے حضرت سعید امام حسین کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد آپ کے جسے جسد مبارک کو تو وہیں سپرد خاک کیا گیا لیکن آپ کا سر جو ہے وہ کاٹ کر کے دشمن لے گئے تھے وہاں کربلا سے لے گئے تھے کوفہ اور وہاں سے اس کو منتقل کیا تھا دمشق جہاں یزید جو ہے امیر تھا اور خلیفہ تھا اس وقت اور پھر وہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصر آیا اور اس جگہ دفن ہوا ہے و اللہ عالم سچ جھوٹ اللہ جانتے ہیں لیکن انہوں نے اس جگہ سمجھ کہ ایک مقبرہ سا بنایا ہے اور اس مقبرہ کے سامنے جو ہے بہت بڑی مسجد ہے تو لوگ جاتے ہیں وہاں سلام پڑھتے ہیں بدعت بھی کرتے ہیں کیا کریں اب مثر میں تو سب چلتا ہے تو وہاں آ کر کے ایک طرف جو ہے عورتوں کا ہے دوسری طرف مردوں کا ہے اور باہر بہت, بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے اور مسجد حسین کے باہر بہت بڑی مارکیٹ ہے خان خلیل اس کا نام ہے تو اس وقت تو ہم نہیں گئے ذرا باہر سے ہی وہ گئے اور وہاں مسجد دیکھی وہاں سلام پڑھا اور سلام تو کیا پڑھتے عیسالِ ثواب گیا کچھ قرآن شریف پڑھا یاسین شریف پڑھی قلب اللہ شریف پڑھی مرتبہ اور اس کے بعد سیدنا امام حسین جہاں ہو وہاں ان کو یہ ثواب پہنچ جائے یہاں ہوں تو یہاں اور جہاں ہوں وہاں حضرات احل بیت ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کا ہم پر حق ہے تو ہم نے ان کو کچھ پھڑ کر یہ ایسارِ ثواب کیا باہر نکلے مانگنے والے ہیں تو کچھ دو چار پیسے چینج جو تھا وہ ان کو صدقہ کر دیا اسار ثواب کی نیت سے کہ اس کا ثواب بھی حضر سیدنا امام حسین کو اللہ پاک پہنچا دے اس کے بعد وہاں گئے مسجد اس میں الظہر شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے صاحب ابھی تو صرف ہم نے مسجد دیکھی مسجد کے آس پاس میں کچھ کمرے دیکھے اور ایک حصہ اس کا اور جب ہم ہوٹل سے آ رہے تھے تو چلتے چلتے وہ ہمارے جو دوست تھے وہاں سری لنکا کے مولانا صاحب پڑھتے ہیں مولانا عبدالرحمان سومی کریم تو ہماری گاڑی میں بیٹھے تھے کہتے تھے مولانا صاحب یہ پورا ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ بلڈنگ یہ سب اظہر یونیورسٹی کی ہے مولانا صاحب یہ پورا الظہر یونیورسٹی کی یہ جو ہے لڑکوں کا ہے یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے یہ فلاں کا کالج ہے یہ معاہد ہے یہ دارالفتاف ارشاد ہے یہ مدینت الاسلامیہ ہے میں نے کہا واہ یہ تو بہت بڑا یہ تو پورا ایک شہر ہے گاڑی چلی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ کتنے اسٹوڈینٹ پڑھتے ہیں الازہر میں کتنے ہوں گے گیس کرو کتنے اسٹوڈینٹ پڑھتے ہیں الازہر میں ہے جی میں سوچا ہوں گے کوئی پچیس تیس ہزار کہنے لگے چار لاکھ اسٹوڈینٹ پڑھتے ہیں فور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہیں الظہر یونیورسٹی میں اور دنیا کی سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی ہے آکسفورڈ کیمبرج کی تو کچھ حیثیت نہیں اس کے سامنے سب سے قدیم یونیورسٹی دنیا کی ایک ہزار سال پرانی یونیورسٹی ہے ایک ہزار سال سے اوپر بڑے بڑے علماء صلحا اور مغز اور دماغ کی کھوپڑیاں سب وہیں پر آئے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علّہ الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ امام تحاویر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ حضرات بھی وہاں سے گزرے وہاں ورود ہوا ان کا تو یہ سمجھئے کہ بڑے بڑے اکابر مشایخ اولیاء اللہ وہاں سے گزرے اور بڑی پرانی یونیورسٹی ہے ایک ہزار سال ون تھاؤزینڈ سے چل رہی ہے چار لاکھ اسٹوڈینٹ ہیں اس میں اور یہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بلڈنگ پہ بلڈنگ اور دس دس پندرہ پندرہ سٹوری کی بلڈنگ ہے دارالقامہ ہے اور اس میں ہم ایک لقامہ میں جہاں مولانا سومی کریم رہتے ہیں اس میں گئے تو اس میں فرسٹ کلاس اندر ہاتھا ہے پاسپورٹ دینا پڑتا ہے تو سیکورٹی ہے پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں اپنی کہ جس کو ملنا جاؤ واپسی پر پاسپورٹ لیتے جانا سائن وائن کراتے ہیں اس کے بعد اندر جانا اندر گئے تو پورا ایک سمجھئے کہ چھوٹا سا شہر ہے بلڈنگ بلڈنگ اور روڈ ہیں سڑک کوئی سڑک ادھر جا رہی ہے کوئی سڑک ادھر جا رہی ہے درخت ہیں کھیلنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور طرح طرح کے سب لڑکے ہیں تو اثر کے بعد کا ٹائم تھا کود ہو رہا ہے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے کسی طرح کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں ابسی بچے ہیں کینیا کے سوڈان کے یہاں وہاں کے افغانی بچے کو جو اپنے ہندوستان پاکستان کے ہیں ہر ملک کے بچے وہاں پر ہیں پتہ نہیں کتنے ملکوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اللہ پورا کہتے ہیں یہاں پر پڑھائی کا ماحول ہے یعنی فیسلٹی ہے جن کو پڑھنا ہے وہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا سب ماحول بھی ہے اسباب بھی ہیں وسائل بھی ہیں ہاں جن کو نہیں پڑھنا ہے وہ تو بڑے سے بڑے وسائل ہوں وہاں بھی نہیں پڑھے گا تو پھر وہ لوگ اس کو دو تین سال تک اسکالرشپ دیتے ہیں پھر کوئی نہ پڑھے اور فیل ہوتا رہے پھر اس کو بگا دیتے ہیں لیکن محنت کرے پڑھے تو کافی آگے ترقی ہوتی ہے اور بہت وہاں کی یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ کافی اس کا ویلو بھی بہت ہے دنیا کے اندر تو ماشاء اللہ وہ یونیورسٹی ہم نے دیکھی وہاں سمجھیے کہ ایک جگہ گئے اظہر کی مسجد کے اندر امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ جیسے یہاں حجاج رمضان آتے ہیں وہ لال ٹوپی فرسٹ کلاس ماشاء ملاقات ہوئی بیٹھے بات چیت ہوئی اذان ہو گئی نماز کے لیے گئے نماز کے بعد کہنے لگے میں نے کہا ہم نماز کے بعد چلیں گے نہیں نہیں نہیں نماز کے بعد چائے پی کر جانا ہے میں نے کہا نہیں ہم کو جلدی ہے مستورات مستورات بھی چائے پئیں گے میں نے گھر سے بات بہت نہیں کر سکتے خیر تو پھر ہم گئے نماز پڑھی نماز پڑھ کر کے آئے تو کچھ میں نے کہا چاہیے تو نہیں ٹھنڈا پلا دو تو گنّے کا رس منگوایا وہاں کا ایجپت کا گننے کا رس بہت فیمس ہے شوگر کین کا جوس اور شوگر کین وہاں کی بہت فیمس بلکہ کسی نے کہا امام شافی رحمت اللہ کا مقولہ تھا لول للب لما سکن کو مصر کہ اگر یہ شوگر کین کا جوس نہ ہوتا تو میں مصر میں نہ رہتا میں رہتا ہوں تو یہ اس کے سمجھئے کہ یہ کیا نام ہے شیر کا رس ہے اس کی وجہ سے یہاں ہوں ورنہ میں یہاں نہ رہنا پسند نہ کرتا اور بہت لذیذ ہوتا ہے بہت میٹھا اور ایک گلاس پینے تو طبیعت سیر ہو جائے ٹھنڈا ٹھنڈا تو انہوں نے سب کو پھلا ہے، اس کے جزاک اللہ شکریہ شام ہو گئی تھی اپنے یہاں آگے رات کو پھر ہم نے بکنگ کرا لی تھی وہاں کی المسجد القسا کی تو رات کو گیارہ بجے کی بس تھی ہمارے تو آکے کچھ کھانا وانا کھایا ذرا کچھ سامان وامان جو غیر ضروری سامان وہاں رہنے دیا ضروری سامان دو دن کا سفر تھا لیا اور دس بجے ہم نکل گئے یہاں سے بس اڈے بس میں گئے بیٹھے گیارہ بجے بس میں بیٹھے تو وہ بڑی لمبی مسافری تھی کائرو سے تابا جو ہے صبح آٹھ بجے پہنچی۔ راستے میں کہیں پر فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر بس میں بیٹھ گئے ڈرائیور اچھا تھا میں نے کہا فجر پڑھنی شیخ کھاگانو پرابلم پھر اچھی جگہ پر کھڑا کیا بزو وزو کیا نماز پڑھی اور پھر بیٹھے بس میں پھر وہاں پہنچے پھر آگے بارڈر کراس کرتے کرتے بہت دیر لگی ہوں سوال جواب بہت لیکن وہ ٹائم تھوڑا یہ ہوتا ہے انکنوینئنس ٹائم ویسٹنگ لیکن الحمد للہ کوئی رکاوٹ کوئی پرابلم نہیں کیا ہم کو جانے دیا سب کو سارا سوال جواب کر لیے کیوں آئے ہیں کہاں رہیں گے کیا کریں گے تو ایڈریس ایڈریس پہلے سے دینا پڑتا ہے اور ان کو کہا کہ سکہ جو ہے الگ کاغذ میں لگاؤ پاسپورٹ میں مت لگاؤ پوچھتے ہیں کیوں سکہ پاسپورٹ میں کیوں نہیں لگانا ہے میں نے کہا وہ ہمارے لوگ ہیں نا وہ پھر ہم کو پریشان کرتے ہیں ہجومرے کے اندر تم لوگ تو بہت اچھے ہو مارتے تھے وہ الگ کہا جانو پرابلم ہے چلو کام ہو گئی آپ نے میں نے کہا ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے تو الحمد پھر آگے نکلے تو وہاں پہنچے دوسرے دن شام کو 9 بجے بہت لمبی مسافری رہی تیئیس گھنٹے کی مسافری رہی دس بجے نکلے تھے 30 بجے پہنچے کیونکہ نو بجے تیئیس گھنٹے کے بعد ہاشمی ہوٹل میں گئے ذرا آرام کیا کچھ کھایا پیا پیزا ویزا لے کر وہاں گئے ہیں تو اللہ اکبر ہوٹل میں گئے ہیں تو چونکہ نو بج گئے تھے وہاں پہنچتے ہوئے تو سب مارکٹ بند اور شٹر بند اور بالکل ڈیزرٹ گھوس ٹاؤن کی طرح سے میں یہ کیا ہے ہاں. تو شام ہوتی ہے ہوتا ہے اور سب بن. خیر ہوٹل میں پہنچے کوئی ایک آدھ دکان کھلی ہوگی وہاں سے پیزا لیا کچھ کھایا سو گئے اس کے بعد پھر صبح کو فجر کا ٹائم پوچھ لیا تھا فجر سے پہلے اٹھے ذرا گسل غسل کیا شاور کیا کپڑے بدلے میں کہا جس طرح مکہ مدینہ میں جاتے ہیں سرکار کے روزے پر تو یہ بھی ہماری تیسری مسجد ہے تو کپڑے شپڑے بدلے ذرا اچھی طرح خوشبو وشبو لگائی میں سمجھا کہ گرمی ہوگی مصر میں بہت گرمی تھی تو یہاں جب لیکن نکلے صبح کو فجر کا ٹائم تو کڑکڑی سردی کوئی پہنا بھی نہیں تھا اور شاور کر کے آئے تھے اور بابا جب باہر نکلے اب کیا کریں واپس اندر جائیں تو نماز خطرے میں اور باہر آگے جائیں تو سردی لگے پہنے چلو دوڑتے ہی رہے پٹافٹ جلدی جلدی جلدی پہنچ گئے سیکیورٹی والے پوچھتے ہیں کیا ہے کہاں سے آئے گا ٹورسٹ نے اچھا جانے دیا اندر گئے نماز پڑھی الحمد للہ بہت جی لگا مسجد اقسام میں روحانیت ٹپکتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرات یہاں سب آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام اور موسا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام یہ پیغمبروں کی جائے ورود ہے تو ان کی برکات ان کے انوارات محسوس ہوتے ہیں نماز میں دل لگتا ہے امام صاحب نے قیرات بھی بہت اچھی کی ماشاءاللہ امام علی العباسی ہیں اور مفتی شبیر صاحب کے ساتھ ان کی دوستی محبت بھی یہ وہ جاتے رہتے ہیں تو پھر ہم نے نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بیٹھے رہے اپنا وظیفہ وغیرہ پڑھا اس کے بعد جو ہے ان کو جا کر کیا بہت خوش ہوئے مل کر کے بہت اچھی طرح سے ملے پھر ان کا کچھ درس ورس شروع ہوا تو ہم جو ہے وہ ایک طرف اپنا بیٹھ کر کے پڑھنے بیٹھ گئے بچے بھی اپنے ساتھ پڑھنے بیٹھ گئے لیڈیز ساتھ آئی تھی لیڈیز پیچھے نماز پڑھتی تھی انہوں نے وہاں اپنا پڑھنا شروع کر دیا تو لیڈیز میں بھی کسی لیڈی نے تفسیر قرآن شروع کر دی یہاں انہوں نے امام صاحب نے آگے مسجد میں اور ادھر انہوں نے بہت بڑی مسجد ہے ماشاء بہت وسیع ہے خوشادہ ہے ایک ایک صف میں کئی آدمی کھڑے رہتے ہیں میں تو گنا نہیں لیکن بہت بڑے جیسے جگریا مسجد سے شاید تھوڑی اور بڑی ہوگی ایک صف میں اس سے ڈبل آدمی کھڑے رہتے ہوں گے اتنی بڑی ایک صف تو ایسی تقریباً تین صف فجر کی نماز میں نماز کے بعد ہم مسجد دیکھنے لگے آگے کچھ آگے مرمت کا کام چل رہا تھا قبلے کی طرف تو پیچھے سے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم آگے گئے سب دیکھنے لگے تو جب اشراق کا ٹائم ہو گیا تو اشراق پڑھ لی ہم نے پھر دیکھنے لگے تو دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی پردیسی ہے تو کھڑے ہو کر مسافہ کیا ہے کسی نے مسافہ کیا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا کھڑے ہو کے مسافہ کیا باتیں کرنے لگے تو دو چار ارب جمع ہو گئے کہاں سے آئے ہم عربی بولتے ہیں اور انگلینڈ سے آئے واہ انگلینڈ کا نام سنتے ہیں تو بہت خوش ہو جائے واعا مرحبا واعا. تو ہم بھی ہندی برطانیہ تو ان میں سے ایک بڑے میاں جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے مسلمین کا حال کیا ہے یہ وہ ان کی زبان سے نکل گیا کسی بڑے میاں کی زبان سے کہ مسلمانوں کا حال بہت برا ہے کیا کہنا یہ وہ تو دوسرے بڑے میاں تھے وہ کہنا خیر مسلمانوں کا حال خیر ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ بڑے میاں بہت باتوں نہیں وہ ایکسپلین کرنے لگے کہ دیکھو میں جو ہے یہاں مسجد اقساء کے احاطے میں پیدا ہوا ہوں میں تقریباً سیونٹی کا بڑا ہو رہا ہوں سیونٹی ایئرز کا میری پوری لائف یہاں گزری ہے میرا گھر جو ہے یہ مسجد اقسا سے متصل ملا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں مسجد اقساء کو اس نے کہا کہ کسی زمانے میں یہاں اسی مسجد کے اندر فجر میں پانچ مسلی ہوتے تھے آج تم نے دیکھا کتنے مسلدی تھے تین سویں بری ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ 1969 میں مجھے یاد ہے ایک آسٹریلین آیا تھا مسلمان کے روپ میں مسلمان نہیں تھا مسجد اقسا کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا تھا اس نے کہا کہ اس نے وہ دو مہینے یہاں رہا دیکھتا رہا کہ میں یہاں کیسے آگ لگاؤں تو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ ملا نہیں کیونکہ پتھر ہے یہاں تو زیادہ زیادہ فرش ہے کارپٹ ہے باقی سب دیوانے پتھر ہے زمین پہ پتھر ہے تو دیکھا ایک ممبر تو وہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کے دور کا تھا لکڑی کا تھا بہترین وہ سیسم کی لکڑی کا تو اس میں وہ کیڑے ویڑے نہ کھا جائیں اس لیے اس میں وقتاً فوقتاً وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ سمجھئے کہ لگاتے تھے لیپتے تھے اس کو تو اس نے دھیان دیا دیکھتا رہا تو جس وقت جو ہے اس کی لکڑی کے اوپر جس دن وہ لگایا تو اس کے دوسرے دن وہ جو ہے اپنے ساتھ وہ کوئی ٹی این ٹی اسپرے جیسی کچھ لے آیا اور اس کے بعد اس نے جب فجر بعد سب ادھر ادھر چلے گئے تو بیٹھا رہا جب دیکھا گیا خالی ہے تو وہ چھانٹ کر کے چلا گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس میں آگ لگ گئی مسجد میں تو کوئی تھا نہیں تو آگ لگ گئی تو ہم گھر میں تھے ہم نے بھی وہ دیکھا کہ شولے اٹھ رہے ہیں دھویں اڑ رہی کیا ہے تو سب لوگ دوڑے دوڑ آئے پھر کہتا ہے میں نے بھی اس کو بجھانے میں حصہ لیا اور بڑی مشکل سے بجایا پورا ممبر سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے دور کا چل گیا تھا کا بہت نقصان ہوا یہ وہ اس کے بعد یہ تو نیا ممبر جو بنایا گیا ہے بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھا کہ یہاں فجر میں پانچ مسلح ہوتے تھے اور نماز میں آئے ہوئے تھے عورتیں بھی آ رہی ہیں تو الحمد للہ خیر بڑے میاں کہنے لگے مجھ سے دوستی ہو گئی تھوڑی دیر میں تو کہنے لگے میں روزانہ فجر میں یہی ہوتا ہوں تم نے وہ ستون دیکھا میں اس کے پاس بیٹھ کر فجر باد قرآن شریف پڑھتا ہوں کوئی بھی کام میرا پڑے تو تم یہاں مجھ سے مل جانا اور پھر یہ باتیں ہوئی آگے پھر ذرا سے یوں چلے ایک صاحب کھڑے تھے مسجد ہم دیکھ رہے تھے تو ادھر گئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ باتیں کرنے لگے کہاں سے ہیں, کیا ہے یہ بہت اچھے ماشاء اللہ اچھا لباس, لباس بھی اچھا پہنے ہوئے تھے یعنی ایسا لگتا تھا کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور قرآن شریف پڑھ کے فارغ ہو رہے تھے اشراک کے بعد سب باتیں کرنے لگے ادھر ادھر پھر کہنے لگے یہ جو محراب نظر آ رہا ہے یہ وہ زکریہ علیہ السلام والا محراب ہے مریم علیہ السلام یہاں رہتی تھیں تو یہاں دو رکھ کر نماز پڑھ لو میں اچھا چلو پڑھ لیتے ہیں وہاں قرآن شریف محنت تیسرے میں ما دخل علیہ زکری وجد تو یہ کہتے ہیں یہ وہ محراب ہے سمجھیے کہ اس کے بعد جو ہے آگے ہم مسجد سے باہر نکلے کافی دھوپ چڑھ چکی تھی گھر پر آئے الحمدللہ خوشی ہوئی اور بشاشت ہوئی ذرا کچھ ناشتہ واشتہ کیا پھر ہم نے جو ہے گاڑی پہلے سے ہوٹل والے کے ساتھ ارینج کر لی تھی بڑی وین ٹیکسی پورے نو آدمی. نو آدمیوں کا قافلہ تھا ہمارا تو نو سیٹر کی گاڑی کر لی تھی اس وہ نو بجے آ گئی تو ہم ساڑھے نو دس بجے نکلے اور وہاں گئے اپنے سب سے پہلے کہاں گئے اللہ نے کی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر گئے حضرت وہ گھماتے گھماتے لے گیا کہ یہ وہ فلاں پہاڑی ہے یہ جھاڑ ہے یہ وہ جو دیوار بنا رہے ہیں وہ دیوار ہے اس کے اس طرف یہ سمجھیے کہ وہ لوگ ہیں اس طرف فلسطینی ہیں اور یہ ان کی سڑکیں ہیں یہ اب جو ہے ہمارا چیک پوائنٹ آ گیا یہ ان کا چیک پوائنٹ آیا دو دو چیک پوائنٹ ہوتے ہیں اسرائیلیوں کا چیک پوائنٹ فلسطینیوں کا چیک پوائنٹ ادھر بھی پاسپورٹ دکھاؤ ادھر بھی دکھاؤ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا ہے لیکن اتنا اچھا ہے کہ ہماری نو پاسپورٹ ہو تو ایک پاسپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور باقی لگ رہتے ہیں جاؤ تو اپنی اوپر ایک پاسپورٹ رکھ دی اس میں سکا چیک کر لیا کہ ہاں یہ برابر ہے اس کے بعد آگے جانے دیتے ہیں تو الحمد للہ ٹائم اتنا ویسٹ نہیں ہوا یہاں سے نکلے وہاں گئے ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے پاس بہت سخت سیکیورٹی ہیبرون کے اندر اور جیسے پاس اس میں نہیں جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر اور وہ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور سب نکالو موبائل فون ٹی ٹی, ٹی, ٹی بچتا ہے تو بس اس طرح کی سیکیورٹی اور اس میں سے پھر سیڑیاں اونچی اونچی پار ہو کر کے پھر ہم اندر گئے بڑی مصیبت سے پھر جا کر کہیں وضو کرنا تھا وزو وضو کیا اس کے بعد جو ہے اندر مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے بیچ و بیچ جیسے یہاں بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے اور یہاں اساخ علیہ السلام کی خبر ہے اور پیچھے جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی قبر ہے تو وہاں پر پہلے ہی مسجد میں جا کر پہلے تو ہم نے پڑھنا ہے تحیت المسجد تو پہلے جا کر تحیت المسجد پڑھی دو رکت اور چونکہ اشراق کا ٹائم تھا صبح صبح کا چاش کا ٹائم ہو رہا تھا تو رکت اور بھی پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے وہاں دعائیں مانگی دعا میں کیا مانگتے میں نے کہا اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے یہ ابو المبیاں ہیں تمام پیغمبروں کے باپ ہیں ابراہیم کا نام ہی ہے ابو الرحیم المہربان باپ ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان تھے تم نے کہا ان ابراہیم الحلیم الحا منیب بڑے سنجیدہ تھے گر گرانے والے تھے اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے تو یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما کہ ہمارے دل میں بھی رحم دلی پیدا ہو ہم بھی تیرے سامنے روئیں دھوئیں گر گرانے والے بنے تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے یہ صفت نصیب فرما یہ دعا مانگی اور ابراہیم علیہ السّلام کی خبر پر کرور رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بُلند فرما یہ دعائیں مانگی اور امت کے لیے کچھ دعائیں مانگ لی پوری امت کا اللہ بھلا فرمائے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے سلام پڑا تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے تو ایک طرف جو ہے وہ مسلمان سلام پڑھتے ہیں دوسری طرف انہوں نے وہ سمجھ کہ دیوار سی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اس پار جو ہے وہ یہود آتے ہیں اور وہ بھی وہاں کھڑے رہ کے زور زور سے شور مچاتے ہیں تو ہم وہاں سلام پڑھنے کے لیے کڑے ہوئے لیکن ادھر سے انہوں نے اتنا شور مچانا شروع کیا اتنا شور مچایا او, او, او, او میں نے کہا اللہ کو سمجھ ہی نہیں پڑھنے دیتے نہ سلام سیدھا پڑھنے دیتے ہیں نہ کچھ خیر تھوڑی دیر وہاں پر سلام پڑا اس کے بعد وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پر سارا علیہ السلام پر پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا مزار اندر ہے وہاں نہیں جان دیتے اس لیے وہاں نہیں جا سکے تو پھر وہاں سے نکل کر کے آئے تو بےچارے غریب لوگ جو ہیں ہاتھوں میں کچھ بیچنے کی چیزیں لے کر دوڑتے ہیں یہ خرید لو وہ خرید لو تو بچوں نے کسی نے کچھ لیا کہ تھوڑی امداد ہو جائے اس طرح پھر وہاں سے آگے نکلے ابھی تو وہیں تھے ایک سے باہر ہی نکلے ایک دروازے سے تو دیکھا کچھ بچے جو ہیں اپنے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی یہ ڈولچی ہوتی ہے بکٹ تو چھوٹی سی بکٹ کچھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے کیا لے کے جا رہے ہیں پھر ایک بچے کو دیکھا ایک طرف بیٹھا ہے اور بکٹ میں سے کچھ پی رہا ہے تو میں نے کسی سے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگے یہ بےچارے یتیم مسکین بچوں کا ٹھکانہ ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو ان کو یہاں سے کچھ کھانا پینا دیتے ہیں تو وہ بےچارے یہاں سے سمجھئے لے جاتے ہیں روزانہ دو پہر کو تقسیم ہوتا ہے میں کہا کیا تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں شوربہ اتنے میں جو ہے وہ اندر سے وہ نکل آئے ہم سے پوچھنے لگے کیا شیخ شیخ آلتا ہمارے ساتھ کھانا وانا کھالو ہمارے ساتھ میں کہا کیا کھانا ہے کہنے لگے کہ یہ شوربہ ہے میں نے کہا شوربے میں کیا ہے تو کہ تم آؤ نا اندر دیکھو نا تو ہم دیکھا تو کیا ہے اللہ یہ جو ہوتا ہے جارلی تو اس کو غم گم جیسے اس کو پانی میں ابال لیا ہے اور اس میں شوگر ڈال دی ہے یہ ان کا شور پر کہتے ہیں روزانہ یہ بچوں کا کھانا ہے یتیم مسکن بچوں کا اور جن کا کچھ نہیں ہوتا وہ یہ لے جاتے ہیں بےچارے اس پر ان کا گزارا ہوتا ہے یہ سہارا ہے ان کے لیے اور بچوں کو بھی ہم دیکھیں تو بچاروں کے بال میلے کچھ لباس بھی ایسا ہم کو طرز بھی آئے کہ اللہ بچاروں پر کیا گزر رہی ہے اور نکل بھی نہیں سکتے وہاں سے وہی ہاتے کے اندر جیل جیسا ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں شہر ہے لیکن جیل جیسا ہے تو سمجھئے کہ وہاں پر میں نے کہا بچوں سے کہ بھائی کسی کے پاس کچھ صدقہ کا خیرات ہو تو دو تو ہم نے تھوڑا بہت صدقہ کا خیرات سب گھر والوں نے تھوڑا بہت جو اپنے جیب میں ہوتا ہے پانچ دس بھی جمع کیا ان کو پکڑا ہے کہ یہ لو آپ جو ہے اس کو اس میں استعمال کرنا تو بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے کہ بہت خوش ہوگی کہنے لگے کہ اس جمعہ کے روز انشاءاللہ ہم ان پیسوں کی چکن خریدیں گے اور سب کو چکن کھلائیں گے اللہ میں نے کہا بابا ہم تو روز چکن کھاتے ہیں کوئی دن ہمارا چکن کے بغیر نہیں گزر تھا اور یہ بےچارے روز اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں جمعہ کے دن ہم ان کو چکن کھلائیں گے تو بہت ہم دل پہ اثر پڑا معصوم بچوں کو دیکھ کر خیر وہاں سے پھر ہم نکلے آگے جو ہے سمجھے نیچے اترے گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے پھر حضرت موسا علیہ السلام کے مزار پر گئے وہ ذرا کافی وہاں سے بیس پچیس منٹ کی ڈرائیو ہے اور راستے میں ایک جگہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی جاتے ہوئے زہر کا ٹائم ہو گیا تو کسی اور جگہ سے گزرے تھے کہ یہاں پر فنا چیز دیکھ لو تو وہاں ظہر پڑھنے کے لیے چلے گئے ظہر کی نماز میں تھوڑے سے ہی مسل مسجد بہت بڑی لیکن پہلی صف میں تھوڑے سے مسل دی تھے نماز ہو گئی مستورات میں پیچھے پڑی مستورات تو کوئی نہیں تھیں ہم نے آگے پڑھی نماز بعد جو ہے وہ کوئی ایسے پگڑی والے جماعت کے ساتھی تھے وہ نماز سے پہلے سلام ہو گئی تھی سلام کلام دوستی ہو گئی تھی ان سے ذرا سی ملاقات تو نماز کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے کہا شیخ کچھ نصیحت کرو تو پھر ہم بیٹھ گئے وہاں پر اور ذرا کوئی ایک حدیث پڑھ دی عربی میں اور پانچ دس منٹ تھوڑا بیان کر دیا بہت خوش ہو گئے اس کے بعد جو ہے وہاں سے نکلے ہم لوگ تو ایک جگہ وہیں وہیں وہیں ہبرون میں ہی ایک جگہ کھانا کھایا الحمدللہ کھانا اچھا لگا مصر میں بھی ہم نے اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا یہاں فلسطینیوں میں یہ محسوس ہوا کہ ان میں جو اچھی حالت والے ہیں ماشاء لباس بھی اچھا کام کاج بھی غیرت مند بھی ہیں مانگتے نہیں ہیں ہم سے کبھی اور ان کا رہن سہن جیون سیون جو ہے وہ اچھا ہے اعلیٰ قسم کا ہے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ان میں کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی یہ ہے تو کوئی پڑھا لکھا ہے اچھے ماشاء اللہ مزاج ان کا ہے تو کھانا پینا بھی ان کا اچھا ہے کھانا بھی اچھا لگا کھائے الحمد للہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آگے نکلے حضرت مصع علیہ السلام کے مزار پر گئے تو حضرت مص علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ الگ دور ہے جیلیکو سے آگے ہے پہاڑی کے اوپر ہے لال پہاڑیاں ہیں اور پھر روڈ مین روڈ سے اتر جاتے ہیں تو وہ اپنے انڈیا کی طرح سے ریٹی والا روڈ شروع ہو جاتا ہے پھر آگے جا کے حضرت علیہ السلام کا مزار آتا ہے وہاں مسجد ہے اور مسجد کے اطراف میں کچھ چھوٹی موٹی دکان وغیرہ آئس کریم وغیرہ بیچتے ہیں اندر جاتے ہیں وضو کیا وضو کر کے آگے گئے حضرت علیہ السلام کی مسجد میں مسجد کے بیچو بیچ وہی مزار بھی ہے وہاں پر ہم نے نماز پڑھی دو رکھا طیب المسجد اور اس کے بعد کچھ سمجھیے کہ موس علیہ السلام کو سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر وہ گرین چادر چڑھی ہوئی ہے اس پہ قرآن آیت لکھی ہوئی ہیں وہ کلّ موسا تکلیمہ آیت لکھی ہوئی ہے وہ القیت و علی کا تو جہاں مقبرہ ہے تو اس کے اندر جانے کا رستہ ہے تو ایک آدمی دوڑا دوڑایا چھابی سے ہم کو دروازہ کھول دیا۔ تو ہم لوگ سب اندر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس میں کہا بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے سب اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ حضرت مصعل السلام کون ہے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم جب حضرت وہاں سفر میں گئی تھی اور واپس آئے اور ہم ملنے کے لیے گئے تھے تو مجھے حضرت کا جملہ یاد ہے حضرت فرماتے تھے جناب حضرت موسا علی نبینہ و علیہ نبی السلام کے مزار پر حاضری ہوئی خدا کی پناہ موسا علیہ السلام کے مزار پر تو جلال ٹپکتا ہے صاحب جلال ٹپکتا ہے تو مجھے حضرت کا وہ جملہ یاد تھا کہ موسا علیہ السلام کے مزار پر جلال ٹپلتا ہے واقعی یہی محسوس ہوا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر جمال ہے ٹھنڈک ہے دل لگتا ہے موسا علیہ السلام کے مزار پر ذرا روب ہے ان کا روب اور ہیبت ان کی تھاری ہوتی ہے بیٹھتے ہیں وہاں بچوں کو سرا میں نے بتایا کہ یہ حضرت موسی علیہ السلام ہیں کون ہیں میں نے کہا دی کوئی یہ مکلم اللہ موسی تکلیما اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام سے ڈائریکٹ کنورسییشن کیا اور ون ٹو ون باتیں کی اللہ نے انہوں نے اللہ کی आवाज سنی اللہ سے باتیں کی اور میں نے کہا کہ والقیت علیک محبتا مننی ولتصنع علی عینی اللہ نے کہا کہ موسی میں نے تیری اوپر محبت ڈال دی جو تجھ سے دیکھتا وہ محبت کرنے لگتا وہ دریاۓ نیل میں سے فیرون کی بیوی نے دیکھا وہ صندوق میں سے تو فورن اس کی دل میں محبت اتارائی اس نے کہہ دیا کہ یہ بچہ تو میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے پھر جو ہے گھر میں لے گئے تو گھر والے سب دیکھ کر محبت کرنے لگے فیرون نے دیکھا تو پہلے پہلے تو پہلے نے غصہ کیا لیکن پھر خود فرون کو بھی محبت ہوگی اور فرون بھی حضرت موس علیہ السلام پر بہت شفقتیں کرنے لگا محبت کرنے لگا تو اللہ نے کہا موسا میں نے تیری پرورش کے لیے تیرے اوپر محبت ڈال دی جو دیکھے محبت کرنے لگے تو موسا علیہ السلام کی تو شان ایسی تھی اور اللہ پاک نے ان سے کتنا زبردست دین کا کام لیا ہدایت کا کام لیا اور ہمارے حضور کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے اور سب سے بڑی امت جو ہے حضرت مُصع علیہ السلام کی ہے درجہ تو اللہ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السّلام کا ہے مصع علیہ السلام کا مگر سب سے بڑی امت ہمارے حضور کی اور سیکنڈ نمبر پر سب سے بڑی امت مصعیہ السلام کی تو یہ سمجھیے کہ میں نے کہا حضرت مصاعلہ نبی علیہ السلّۃ والسلام کا درجہ ہے پڑھا کچھ اصلاح ثواب کیا اور پھر وہاں سے وہ سمجھیے کہ باہر نکلے بچوں کو آئس کریم کھانے کا شوق ہوا تو آئس کریم کھلائی سب کو ڈرائیور صاحب کو بھی کھلا وہاں پر دو چار اور سمجھیے کہ ہم کھڑے تھے ان کو بھی کہا گیا لیجیے آپ بھی کھائیے ہم اکیلے کھاتے ہیں اچھا نہیں ان کو بھی پھر وہ دوستی کرنے لگے باتیں کرنے لگے ہم یہاں سے بہت خوش ہوئے انگلینڈ کے حال حوال پوچھنے لگے جب ہم کہتے ہیں کہ دو ملین مسلمان ہیں تو دو ملین مسلمان ہاں پھر کہتے ہیں ہم ایک ہزار سے اوپر مسجدیں ایک ہزار مسجدیں انگلینڈ کے اندر او او او او، بہت تعجب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ وہ الحمد وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے اور پھر آ ایک اور بستی کے اندر تو وہ عریحہ، عریحہ اس کا نام ہے وہاں پر مسجد میں عصر کا ٹائم ہو رہا تھا دو مسجدیں ہیں تو دیکھنے کے لیے گئے مسجد میں پہلے نماز پڑھی نماز کے بعد ذرا بازار میں گھومے بچوں کے لیے کچھ اسٹرابری خریدی کیلے خریدے گھر میں بیٹھے پر ان کو کھلایا اسٹرابری بہت میٹھی تھی ویسے مجھ کو اسٹرابری اچھی نہیں لگتی کھٹی ہوتی ہے لیکن وہاں کی اسٹرابری بہت میٹھی اور اچھی لگی تو کھائیے ہم نے الحمد بچوں کو کھلائیے خوش ہوئے پھر آگے نکلے شام ہو گئی میں نے کہا ڈرائیور صاحب کو کہ اب کہیں نہیں گھومنا ہے اب چلو ہم آئے مسجد اقسا کے لیے اور یہ ادھر ادھر گھومنے کا مطلب ہماری گئی مغرب نہیں جانی ہے مسجد عقصہ میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے تو ہم جلدی سے واپس یہاں پہنچے مغرب سے پہلے تیاری کی الحمد للہ مغرب میں چلے گئے مغرب پڑھی بچوں کو لے گئے پھر مغرب سے عشا مسجد میں ہی بیٹھے رہے قرآن شریف پڑھتے رہے اور پہلے تو ہاں مسجد اقسام میں ہم مغرب میں گئے تو مغرب پہلی صف میں ہی بیٹھ کر پڑی اس کے بعد جو ہے آگے چونکہ یہاں میں کام چل رہا تھا تو ایک طرف کام تھا باقی سب خالی تھا تو آگے جا کے میں یہ کونے میں ستون کے پاس اپنے سنت نفل پڑنے لگا سنت سے فارغ ہوا اتنے میں وہیں پر جو ہے کرسی رکھی گئی اور سب آ کے جمع ہو گئے اس دن جماعت والوں کی گشت تھی اور گشت کا بیان تھا تو ایک بڑے میاں میرے پاس آئے میں تو فیخ چلو بیان کرو میں نے کہا بیان کرو حال میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا پہلے بس انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے پکڑ کے کرسی پہ بٹھا دیا میں بیٹھ گیا تقریبا آدھ پون گھنٹہ میں نے عربی میں بیان کیا عربی میں بیان کیا قرآن شریف کی آیتیں پڑھی حدیثیں پڑھ کر سنائی سور نوح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کیا انداز تھا وہ پڑھ کر سنایا اپنے انگلینڈ کی کچھ حصے سنائے کہ یہاں پر بھی الحمد لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہاں کا دعوت کا کام ہو رہا ہے اور نقل و حرکت ہو رہی ہے نقل و حرکت ہمارا کام ہے تاثیر دکھانا اللہ کا کام ہے ہم حرکت کریں باقی کام پھیلانا اور لوگوں کو دلوں میں ہدایت کا ڈالنا اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کی تو نبی بھی ذمہ دار نہیں تھے نبی کا کام تھا گھومنا پھرنا دعوت دینا ہمارا کام یہ گھومو پھرو دعوت دو باقی اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کو کھولیں گے اور دل کو مائل کریں گے تو یہ الحمدللہ للہ تقریباً ہاتھ پون گھنٹے کا بیان ہوا اس کے بعد تشکیل ہوئی تشکیل کے بعد ہم کوئی کہا دعا کراؤ تو ہم نے عربی میں دعا کرائی تو الحمدللہ میں نے کہا مسجد اقسام میں خدمت کا موقع مل گیا میں نے کہا یہ مسجد اقسا تمہاری ہے کتنی بڑی محبت وحی ہے میں نے کہا یہاں تو حضور معراج میں تشریف لائے تھے اس جگہ اور حضور نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو یہاں نماز پڑھائی تھی اتنی بڑی یہ مقدس جگہ ہے حضور تشریف لائے پیغمبر یہاں آئے تو یہ تو ہے ہی محبتوں پہ وہیں یہاں پر فرشتے آئے ہیں جبریل یہاں آئے ہیں تو یہاں سے تو بہت خیر پھیل سکتی ہے تو میں نے کہا محنت کرو آپ لوگ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا سمرا دکھائیں گے اور ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے جماعتیں نکلتی ہیں گشت میں برابر اور محنت ہو رہی ہے اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے قبول فرمائے عشا کی نماز وہیں پر پڑی ہم نے پھر سے پہلے ذرا تھوڑا بھی 15 منٹ تھیم تو بچیاں کہنے لگی کہ ذرا ادھر قبت السخرا دیکھ ہیں لوگوں نے کہا کہ عشاء کے بعد وہ بند ہو جائے گا تو پھر ہم وہ قبت السخرا دیکھنے گئے ڈوم آف دا راک تو سمجھئے بہت بڑا احاطہ ہے تو یہ مسجد اقسا آگے ہے اس کا ڈوم جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اور چھوٹا ہے اور پھر اس کا جو سہن ہے تو سہن میں پیچھے جاتے ہیں تو تھوڑی سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے وہاں وضو کرنے کے کچھ نل ہیں پھر سیڑھی چڑھتے ہیں تو وہ ڈوم راک ہے جو وہ سنہرا وہ پیلا پیلا کلر کا جو دوم دکھائی دیتا ہے اس کو کہتے ہیں دوم اف دی راک اس میں کہتے ہیں وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو براق کو باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو جبریل علیہ السلام نے اس میں انگلی ماری تو اس میں سراخ ہو گیا اور اس سے براق کو باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ پتھر وہاں پر ہے تو خلفہ مروانی یا بنو امیہ میں سے کسی نے پہلی صدی ہجری کے اخیر میں وہ جو پتھر تھا اس کے اطراف میں یہ عمارت بنا دی تھی اور اس پر خوبصورت وہ قرانی آیتیں لکھوا دی تھیں اور وہ گنبد جو ہے اس پر بنا دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے تو اب تو وہ سمجھئے بہت بڑی جگہ ہے اور اتنی بڑی جگہ کہ اس کے اندر بھی نماز ہوتی ہے یعنی مسجد اقسام میں بھی نماز ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی نماز ہوتی ہے تو بچے کہنے لگے ابا ابھی اذان کو تیاری ہم یہیں نماز پڑھ رہے میں نے کہا نہیں یہاں نماز نہیں پڑھنا وہاں پڑھنا ہے میں نے کہا وہاں ایک ہزار نماز کا سواب ہے یہاں ایک ہزار کا سواب نہیں ہے یہ تو مسجد کے پڑیں گے ازان ہو گئی تو جلدی جلدی مسجد میں اور احمد للہ پھر یہاں مسجد اقسام میں ایشا کی نماز پڑھی عشا کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے کسی نے ہم کو کہا کہ وہ نیچے جو بیسمنٹ کا ایریا ہے وہ بند ہو جائے گا وہ دیکھنے جاؤ لیکن وہ گئے تو بند ہو چکا تھا خیر بعد تھوڑی دیر بیٹھے پھر وہ ایک بڑے میاں جو ہے وہ جن سے صبح میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ بڑے میاں ایشابات مل گئی وہ مجھے ہم کو کہنے لگے چلو ہمارے گھر چلو تو ان کا گھر مسجد کی احاطے کے اندر ہی ہے چھوٹا سے اس میں سے نکل کے جانا ہے اور سیڑھی چڑھنی ہے اور اوپر ان کا مکان ہے تو کیا ہے چھوٹا سا مکان ہے اوپر چڑھتے ہیں تو ایسے روف بھی نہیں ہے کھلا ہے اندر چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں کچھ روف ہے تو انہوں اوپر ذرا سا اور بنا لیا ہے بچوں کے لئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے اس چھوٹے سے مکان کے لیے مجھ کو ملینز آف ڈالر آفر کیے گئے لیکن میں نے کہا مجھے نہیں بیچنا ہے کہ مسجد اقسا کے ہاتھے میں مکان ہے یہ میرے سے اچھا مکان ہے. یہ میرا آبا آبائی مکان ہے میرا میں مجھے ملا ہے میں کیوں اس کو بیچوں حالانکہ ملینز مجھے آفر کیے گئے حالات بھی آئے لیکن میں نے کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو سمجھ یہ کہ بڑے میاں اکیلے ہیں ان کی بڈی کا انتقال ہو گیا ہے دو بچے ہیں اور دو بچیاں ہیں باقی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے ایک بچے ڈاکٹر ہیں اور دوسرے بچے کچھ سائکٹرسٹ ہیں اور تیسرا جو ہے کچھ اور ہے اور کچھ پڑ رہے ہیں کچھ زمین ہے کھیتی باڑی بھی اب کر لیتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ اس طرح سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں وہاں بٹھایا انہوں نے چائے پلایا عربی پلایا پھر جو ہے وہ اپنا وہ فنجان آئی وہ چائے آئی کھجور وجور کچھ کھلایا اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا اب ہم کو جانا ہے ہم رخصت لے کر گرائے کسی نے ہم کو کہہ دیا کہ کل جو ہے مسجد اقسام بند ہے آپ کو نہیں آنے دیں گے میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں کہا کہاں کل کچھ ٹربل ہے اور کچھ خطرہ ہے اس لیے کل جو ہے وہ مسجد میں آپ نہیں آ سکیں گے میں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاں خیر ہم جو ہے فجر میں کسی طرح ہمت کر کے نکل آئے تو بہت ہائی لیول سیکورٹی تو جہاں وہ دروازہ ہے وہاں پر ایک طرف ہم کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا کیوں کہا کہ نہیں پاسپورٹ کہاں گیا میں نے کہا, کہا کہ وزیٹر ہے پاسپورٹ دکھایا تو کہا کہ تمہاری عمر پچاس سے کم ہے جو پچاس سے اوپر ہوں وہی اندر جا سکتے ہیں پچاس میں ایک مہینہ بھی کم ہو تو نہیں جا سکتے تو اس کے ساتھ جا پلیز پلیز کیا لیکن وہ مانا نہیں تو میں نے گھر والوں سے کہا چلو تو وہاں سے ہٹ کر کے ہم آگے چلے گے دوسری گیٹ کے اوپر تو وہاں پر جو پولیس تھا اس نے بھی روکا تو میرے ساتھ وہ ہمارے بہن کی چھوٹی بچی ہے وہ میں نے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا اس کو اس کو بہت پلیز پلیز کیا میں نے کہا لیڈیز جا سکتی ہیں آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا بھئی تو لیڈیز کو تو راستہ پتا نہیں ہے واپس ان کو آنا ہے یہ گھر کیسے آئیں گی گم جائیں گی تو کہا تم یہاں بیٹھے رہو وہ نماز پڑھ کے آئے تو پھر ان کو لے جانا واپس یہاں سے میں نے کہا یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں مجھے بھی نماز پڑھنے جانا ہے تو ٹورسٹ ہیں نے کہا نہیں نہیں بہت عزت کی یہ وہ فنا ڈمکنا پھر جو ہے میں نے کہا پلیز پلیز مہربانی کرو یا ذرا میں نے کہا اچھا کہ میرے دو بچے ہیں ان کو نہ جانے دو مجھے تو جانے دو ان کے ساتھ تو پھر وہ ایک پولیس ان میں سے کہا جا تو پھر میں جو گھس گیا میں نے کہا تم جو ہے گھر جا کے پڑھ لو اب میں یہاں آیا نماز پڑھی اچھا نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا بھئی آج جو ہے وہاں پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو روک ٹوک کر رہے ہیں تو ہم ذرا نماز دس منٹ لیٹ پڑھیں گے موزن سے کہہ دیا کہ بھائی اقامت لیٹ سے کہنا ہے سب بیٹھے رہے اطمینان سے قرآن شریف پڑھتے رہے اپنا ذکر کرتے رہے جب امام صاحب نے دیکھا کہ اب ڈھائی دو ڈھائی صفحیں ہو گئی ہیں تب امام صاحب نے کہا کہ چلو ابھی خامد کہو پھر نماز کھڑی ہوئی اس میں لیکن پھر بھی الحمدللہ یعنی دو ڈھائی تو فل ہو گئی تھی اوور ففٹی کو آنے دیتے تھے سب سفید ڈھڑی والے بڈھے پھر بھی دو ڈھائی تو ہو گئی تھی لیڈیز بھی کچھ آئی ہوئی تھی کافی پیچھے نماز ہو گئی امام صاحب نماز کے بعد جو ہے سمجھئے کے بعد پھر وہ باتیں کرنے لگے تو مجھے پوچھا کہ کیا نظام ہے میں نے کہا میں اعتبار چلا جاؤں گا میرے تو دو دن کی بکنگ تھی آج ہوٹل بکنگ ختم ہو گئی دوسرا دن تو ہو گیا ایک دن تو وہ لیٹ آنے میں جایا گیا ایک دن ہم کو ملا اور آج دو پہر کو بکنگ ہے تو واپس جانا ہے تو مجھے کہنے لگے تمہیں یہاں رہنا ہے تو میں دوسری کا بندوبست کر دوں میں نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ جمعہ پڑھ کر جاؤں تو اگر جمعہ مجھے مل جاتی ہو تو میں ٹھہر جاؤں تو کیا میں بندوبست کرتا ہوں انہوں نے وہ بچارے امام صاحب میرے ساتھ خود چلے اور پوری سیڑیاں ویڑیاں اتر کر کے ہمارے ہوٹل والے سے پوچھا اس نے کہا کہ نہیں ہے دوسری ہوٹل میں گئے گولڈن گیٹ نہیں ہے تیسری ایک ہوٹل میں گئے فل ہے اصل میں ایسٹر تھا تہوار تھا تو بہت سے سمجھیے کہ کرسچن بھی آئے ہوئے تھے یہ گریس سے ایتھنس سے وہ کالے ٹوپی والے لمبے لمبے جبے والے یہ سب آئے ہوئے تھے اور فل نظر آتا تھا تو بھاگ دوڑ بہت تھی تو اس لیے وہ سمجھیے کہ وہ جگہ نہیں تھی وہ بیسلم بھی ہم گئے تھے وہ بھول گیا میں کہنا ابراہیم السلام کے مزار سے پہلے بےت جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہاں بہت بڑا گرجا بنا ہوا ہے تو اس گرجے کے اندر جو ہے گئے وہ کتھیڈرل ہے کرسیاں رکھی ہیں اور اوپر سب سجایا ہوا ہے اور ایک طرف جو ہے کاچ کی پیٹی سی بنی ہوئی ہے اس میں بتی جلتی ہے اس میں چھوٹا سے بیبی بنی رکھی ہوئی ہے گھاس ہے آس پاس میں میں نے کہا اللہ بےچارے ان لوگوں کو شیطان نے کتنا بہکایا ہے کیا خرافات کر رکھی ہیں پھر اندر نیچے بیسمنٹ میں وہ جانے کی اصل جگہ تھی تو کہتے ہیں سوری آج آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آج ماس ہے تو اندر وہ کڑے کھڑے, کھڑے پری کر رہے تھے تو ہم تھوڑی دیر دیکھتے رہے پھر وہاں سے نکل آئے وہاں سے باہر نکل کر پھر آگے گئے تھے خیر تو یہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے بکنگ وکنگ نہیں ہے واپس آئے تو ہماری ہوٹل والے سے انہوں نے کہا اس نے کچھ کھا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کر دیتا ہوں کچھ کیا پھر امام صاحب کہنے لگے تم فکر نہ کرو نماز کے لیے میں آپ کا بندوبست کر دوں گا امام صاحب نے ایک لیٹر لکھوا دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے اور مجھے کہا کہ ظہر کے وقت تم آؤ پولیس کو کہنا کہ پولیس منع کرے تو کہنا مجھے باس سے ملنا ہے اور باس کو کہنا کہ یہ میرا خط ہے اور تم کو آنے دے تو وہ تم کو آنے دے گا ہم گئے ایسا ہی ہوا روک دیا دو پہر کو تو ذرا ٹگڑا تھا اس نے بالکل نہیں جانے دیا نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے تو میں نے کہا کہ یہ میرے پاس باس سے ملنا ہے تو باس کے پاس لے گیا اس نے وہ خط پڑا تو اس نے اپنے وائزر کو فون کیا اس نے کہا نہیں ٹورسٹ ہو بھی نہیں انڈر ففٹی ہے, نہیں جانے دینا امام کا خط ہو ٹو بھی جانے بڑا تنگ کیا نماز بھی ہو گئی مسلی بھی واپس آنے لگے میں بہت افسردہ اور طبیعت ایک دم ڈاؤن واپس آیا میں نے گھر میں مشورہ کیا اچھا میں نے ہوٹل اس سے پوچھا پولیس سے کہ یہ کب تک رہے گا ٹینشن تو اس نے کہا کل جمعہ کی شام تک رہے گا سٹرڈے کو تمہیں اندر جانے کا موقع ملے گا تو میں نے پھر گھر آ کر مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو جمعہ تو ملنے والی ہے نہیں تو پھر یہاں پڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے اچھا ہے ہم مصر چلے جائیں کیونکہ یہاں تو ہوٹل میں ہی نماز پڑھنا پڑے گا تو منع کر رہے نہیں جانے دیں گے جمعہ شام تک ہم تو جمعہ کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی ہم جا سکتے ہیں اس نے کا نو پرابلم میں آپ کو چیک آؤٹ کر دیتا ہوں جاؤ آپ کوئی حرض نہیں تو پھر جو ہے اس نے چیک آؤٹ کیا ہم نے وہ ٹیکسی بک کی تھی وہ ٹیکسی کو واپس بلا لیا صبح کینسل کیا تھا نکل آیا واپس جو ہے ادھر رات کو وہاں سے چار بجے ہم نکلے تو صبح چار بجے فجر کے وقت یہاں مصر میں القاہرہ پہنچ گیا الحمد واپسی پر بارڈر میں پرابلم نہیں ہوا سب کاغذی کارروائی سے ہی فٹ, فٹ فٹ فٹ نکل گئے الحمد للہ یہاں پہنچ گئے پھر یہاں جو ہے ہم مصر میں اب جو ہے کافی جگہوں کے اوپر جانے کا موقع ملا جن میں مسجد عامربن بن العاص اگلی دن دیکھ لی تھی پہلے دن بھول گیا میں اس کو کہنا حضرت بن العاص کے نام پر بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد حسین دیکھی مسجد عمر بن العاص دیکھی اور دوسرے چند مقامات کی ہاں یہ تو بھول گیا خاص مین چیز تو سب مقابر پر حاضری تھی سب سے پہلے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی مسجد بنی ہوئی ہے بڑی سی اور اس میں حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار ہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست امام ہیں امام شافی کی ایج صرف 53 ایئرز کی ہوئی ہے لیکن اس میں کتنا بڑا کام کر گئے کہ اپنے دور کے مجدہد ہیں اور مجدد ہیں اس لیے کہ امام شافی ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے اور بچپن سے ہی اللہ نے ان کو دماغ بہت تیز دیا تھا آپ کی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ذرا سی پروفائل سناتے ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے غزہ میں ہے فلسطین میں غازہ جس کو بولتے ہیں آپ کا خاندان وہاں تھا قریش کے ہیں پیدائش کے کچھ ہی مہینوں بعد آپ کا خاندان وہاں سے آ گیا مکہ مکرمہ پھر مکہ مکرمہ میں آپ بڑے ہوئے اصل یہی وطن آبائی وطن یہی تھا کیونکہ امام شافی کا نسب آگے جا کر حضور سے ملتا ہے تو قریش میں شافع پر جا کر کے شافے کے دادا ہیں وہاں جا کر جوائن ہو جاتے ہیں تو حضور کے خاندان سے آگے جا کر مل جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ ان کا اصل وطن ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی یہاں پیدائش ہوئی یہاں پلے مکہ مکرمہ میں ان دنوں بہت غربت تھی عراق میں بغداد بسرہ کوفہ وہاں بہت دولت تھی وہاں اچھی حالت تھی فتوحات تھی لیکن مکہ مدینہ حجاز یہاں جو ہے وہ غربت تھی تو امام شافی بڑے ہوئے ہیں غربت کے اندر حتیٰ کہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے پاس پین اور پیپر نہیں تھا تو جہاں پر اونٹ زبا ہوتے ہیں تو وہاں سے اونٹ کی وہ چوڑی ہڈیاں جو ہے وہ لے آتے تھے ان کو صاف کر لیتے تھے اور جہاں آگ جلتی ہے تو آگ کے کوئلے جو ہوتے ہیں کالے, کالے راکھ وہ لے آتے تھے اور پھر سبق پڑھتے تھے تو اونٹ کی ہڈی کے اوپر استاد جو سبق پڑھاتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور پھر اس کو ازبر منہ پر یاد کر لیتے تھے پھر دوسرے دن اس کو صاف کر کے پھر اس کے اوپر دوسرا سبق لکھتے تھے پھر اس کو منہ پر یاد کر لیتے تھے. اس طرح امام شافی رحمت اللہ علی حافظ قرآن بھی ہوئے اور اس طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ عالم بھی بنے حتیہ کہ امام مالک کی موتہ امام محمد ان دنوں کتاب لکھی گئی تھی وہ امام شافی کے ہاتھ لگ گئی تو امام شافی نے پوری معتہ امام مالک حفظ کر دی چودہ سال کے تھے امام مالک چودہ سال کتنے چودہ سال کے فورٹین ایئرس اول تھے اور امام شافی رحمت اللہ علی فورٹین ایئرس کی ایج میں مفتی بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مسجد حرام میں لوگوں کو فتوے دیتے تھے ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر والے سبید داڑی والے ان کے ان سبق میں بیٹھتے تھے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شان تھی کبھی لطیفہ بھی پیش آتا اگر امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ سبق پڑھا رہے تھے تو وہ پرندہ جو ہے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اڑتا ہوا یہاں آ کر گرا تو امام شافی نے اپنی ٹوپی نکالی اس کے اوپر رکھ دی اور کھیلنے لگ گئی تو وہ جو حاضرین تھے ان میں سے کوئی کہنے لگا سبھی یو سبھی نبی بچہ بچہ ہوتا ہے بھلے نبی کا بچہ ہو امام شافی جب چھوٹے ہیں تو بچوں جیسے ایک توجہ ادھر چلی گئی کھیل ہے بچوں کو کھیل کی حاجت ہوتی ہے بھلے مفتی بن گئے ہیں لیکن ذہنیت تو ابھی وہ ہے تو کھیل کی طرف ذرا طبیعت مائل ہوتی ہے بچوں کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے ہر وقت پڑھو, پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو تو یہ بچوں کے لیے نہیں ہوتا کبھی کھیلنے کا بھی ٹائم ہونا چاہیے حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ چودہ پندرہ سال کے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے امام مالک کی خدمت امام مالک اس وقت حیات تھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی معتع براہ راست پڑھنے کے لیے گئے پہلے تو کسی سے لی تھی اب تو منہ پر کر لی تھی اب ان کے پاس پڑھنے امام مالک نے پہلے تو یہ سمجھا کہ چھوٹا بچہ ہے ان کی مجلس میں تو بڑے بڑے طلبہ بیٹھے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت وقار سے غسل غسل کر کے خوشبو لگا کر کے اچھے مسنت پہ بیٹھ کے سبق پڑھاتے تھے اور امام مالک کی یہاں دستور یہ تھا کہ امام مالک خود نہیں کچھ بولتے تھے ان کی کتاب معطا ہوتی تھی تو وہ طالب علم جو ہے سامنے اس کتاب کو پڑھتا اور امام مالک پر وقار بیٹھے رہتے کوئی مسٹیک جاتی تو اس کی تصحیح کرتے اور باقی کہتے ہاں تم نے صحیح پڑھا ہے یہ حدیث میں نے یہ کتاب لکھی ہے میں نے اس کو روایت کیا ہے اور تم نے صحیح پڑھا ہے تو بڑا پور متانت ان کا درس ہوتا تھا رحمت اللہ آئے تو امام مالک نے سوچا جوان چھوٹا نہیں نے کہہ دی حضرت مجھے بھی ذرا کچھ پڑھنے کی اجازت ہو, ارے بھائی تم کیا پڑھو ابھی تم چھوٹے ہو نہیں حضرت میں نے آپ کی موتہ حفظ کر لی ہے, ہے سناؤ تو امام شافی رحم اللہ نے متا پڑھنی شروع کر دی امام مالک حیران کہ بھائی میری کتاب مجھے نہیں ہے اور اس نے حفظ کر لی ہے بڑا جینیئس ہے یہ تو, تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ پھر امام مالک جو ہے ان کو بہت محبت ہوگی بہت توجہ کی امام شافی پر اور بہت کچھ علوم سے توجہات سے دعاؤں سے نوازا امام مالک کے پاس آپ جو ہیں چند مہینے رہے امام مالک جو ہے ان کی کھلاتے پلاتے خیال کرتے پھر جب سیر ہو گئے ان کے پاس سے تو پوچھا کہ حضرت استاد جی کیا میں اب یہاں سے آگے عراق جا سکتا ہوں وہاں سنا بڑے بڑے علماء ہیں ذرا ان سے بھی کچھ فیض حاصل کروں ان سے بھی کچھ پڑھ لوں امام مالک نے فرمایا بالکل ضرور جاؤ شوق سے جاؤ ابھی خیر جاؤ کوئی قافلہ آئے گا تو میں آپ کو کر دوں گا ساتھ تو حج میں کوئی قافلہ آیا ہوا تھا واپس جا رہا تھا عراق امام مالک کے پاس کہیں سے کچھ ہدیہ بھی آ گیا پیسہ تو امام مالک نے بہت بڑی رقم جو ہے امام کو دی لے جاؤ بیٹے اس کو تم خرچ کرنا اور سمجھیے کہ جاؤ اس قافلے کے ساتھ اللہ تمہارا بھلا کرے امام شافی یہاں سے روانہ ہوئے عراق پہنچے تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا تھا کیونکہ امام ابو حنیفہ کا انتقال سن ون ففٹی ہجری میں ہوا ہے اور وہ سال امام شافی کی پیدائش کا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہاں موجود تھے یعنی امام محمد بن حسن الشیبانی تو امام شافی یہاں آئے امام محمد بن حسن الشیبانی سے ملاقات ہوئی ان کی خدمت میں رہے امام محمد بن حسن ماشاء اللہ کھاتے پیتے اونچے قد والے اور گھورے رنگ کے اور بہت بشاش رہنے والے اچھے گھرانے کے تھے دولت مند تھے اور اچھی حالت سے رہتے تھے وقار کے ساتھ رہتے تھے تو امام محمد کی خدمت میں امام شافی رہے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا کہا کرتے تھے میں نے کبھی کوئی موٹا امام محمد جیسا سمجھدار نہیں دیکھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ باوجود اس کے بھاری بدن تھے موٹا پا تھا لیکن بڑے سمجھدار انسان تھے مہارا تو مارا تو من محمد ابن حسن خدمت میں رہے بہت کچھ امام محمد نے بہت نوازا بہت توجہات سے نوازا بہت پڑھایا کتابیں بھی بہت دی ایک جگہ امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ان سے دو اونٹ جتنا وزن اٹھا سکے اتنی کتابیں ان کے پاس سے لی ہیں میں نے امام محمد نے کہا لے جاؤ یہ ساری کتابیں تو امام شافی وہاں سے سیر ہو گئے وہاں سے بغداد آ گئے وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا اور پھر کافی اسفار کرتے کرتے اور جگہوں پر کئی سال بعد واپس مکہ مکرمہ آئے اور اب جب واپس آ رہے ہیں تو امام شافی کی شہرت بہت ہو گئی تھی بہت مشہور ہو گئی تھی امام شافی کے بہت بڑا آدمی ہے بہت جینیس ہے بہت بڑا امام ہے تو جہاں جہاں جاتے تو وہاں وہ وہاں والے شہر والے کہتے حضرت یہاں کچھ دن قیام کرو تو وہاں کچھ دن ٹہل جاتے امام شافی اور وہاں پڑھاتے لوگوں کو درس دیتے جب وہاں سے پھر آگے چل اور اس طرح دھیرے دھیرے مکہ شریف پہنچے واپس لوٹے ہیں کئی سالوں کے بعد واپس اپنے وطن آ رہے ہیں تو اب جب آ رہے ہیں تو گئے تھے تو بہت غربت تھی واپس آئے ہیں تو بہت تحفے تھا سب لے کر کے آئے ہیں اور مکہ والوں کا حال امام شافی کہتے ہیں بہت رونے جیسا غربت اور وہاں عراق میں بہت ماشاءاللہ اللہ اور بہت دولت اور فراخی اور اچھی حالت امام شافی رحمت اللہ وہاں پر جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو وہاں دستور ہے کہ جب کوئی مسافر آتا ہے دور سے تو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے تو باہر شہر سے باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور شہر والے سب استقبال کے لیے جاتے ہیں تو امام شافی وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے قافلے کے ساتھ تو شہر والے سب استقبال کے لیے آئے تو ان استقبال کرنے والوں میں آپ کے خاندان کی کچھ بڈیاں بھی آئی کہ دیکھیں تو صحیح محمد بن ادریس آیا ہوا ہے بہت شور ہے اس کا بہت مشہور ہو گیا ہے یہاں سے گیا تھا تو پندرہ سال کا چھوکرا تھا لڑکا اب چند سال بعد آ رہا ہے بہت شوہرت لے کر کے آ رہا ہے تو باتیں دیکھتے ہیں تو ہاں واقعی بہت جوان بھی ہو گئے ہیں اور بڑی عمر بھی ہو گئی ہے ذرا تھوڑا سا عمر اور بہت شان شوقت کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک بڈی جو ہے خاندان والوں میں سے اے محمد مجھے پتہ ہے تو بہت سارے ہدیے لایا ہے لیکن دیکھ میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے سارے ہدیے تحفے سارا مال یہیں تقسیم کر سب کو دے دے اب وہ جو خاندان کی بڑی بوڑھیاں خالائیں جب کچھ کہتی ہیں تو ماننا پڑتا ہے تو بڑی بینے نے بوڑھی امام شافی نے بالکل ضرور یہیں تقسیم کر دیا سارا جتنا تحفہ لائے تھے سب وہیں پر تقسیم کر دیا اور شہر میں جب داخل ہوئے تو جیسے گئے تھے ویسے خالی ہاتھ شافی رحمت اللہ علیہ تو واقعی ایسے ہی بڑے دیالے تھے بڑے جینرس اور سخی دل تھے اور اشار میں جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو ان کے اشعار بھی بڑے عجیب عجیب جب وہ دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو اس میں بڑی لے کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں فدا عن اور بڑے شعر پڑتے جاتے ہیں کوئی آدمی دنیا کا شوق رکھے اور دنیا لڑ مڑنا چاہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے دنیا چکھی ہے لا میں تجھے بتاتا ہوں کہ دنیا کیسی ہے میں نے دنیا کو نہیں دیکھا مگر دھوکا اور سراب جیسے ریگستان میں دور سے پانی نظر آتا ہے اور اونٹ پر گھوڑے پر سوار آدمی وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا چمک ہوتی ہے پانی کچھ نہیں ہوتا تو دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ للچاتی ہے جب آدمی دوڑا دوڑا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا ہاں مگر جیسے کوئی مردہ لاش پڑی ہو اور کتے اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہوں تو یہ دنیا بھی اس مردہ مرے ہوئی لاش کی طرح ہے اور اس پر لوگ ٹوٹے پڑے جا رہے ہیں اور امام شافی رحم آگے کیا فرمایا ہاں اگر تو جو ہے دنیا سے سے دور گا تو تو سلامتی کے ساتھ گا گا لیکن اگر تو تو بھی پڑے سارے کتے تیرے ساتھ ٹوٹ پڑیں گے اور سب نوچنے کی اور چھیننے کی کوشش کریں گے تجھ سے اس لیے برے کاموں کو چھوڑ اس لیے کہ برے کام کرنا یہ متقی پرہیزگار آدمی کا کام نہیں ہے اس لیے دنیا میں بری طرح سے مت پڑنا ورنہ تو پھنس جائے گا اس کے اندر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں اس طرح سے جس میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور آگے امام شافی رحیم اللہ چونکہ مطلب شافی ہیں تو اہل بیت سے بہت محبت اہل بیت کی بہت تعریف کرتے ہیں سیدنا امام حسین کی شہادت کا وہ قصیدہ اس میں پڑھتے ہیں وَأَرَّقَ نَوْمِ عَجِيبُ فون مبلغن حسین و ان کا رحت و قلوب زبی جرم ان کا ان قمیصہ سبیغن بماجبان خدیب تز محمد۔ وكادت لهم صمم الجبال تذوب آگے وغارت نجومت کا خاندان یوسل میں جو پیغمبر آیا اس پر تو لوگ درود پڑھتے ہیں اللہ محمد وال محمد اور اس کے بیٹوں کو شہید کرتے ہیں کیسی امت ہے کہ وہ نبی, نبی پر نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھے اس نبی کو جو ہے اس نبی کی اولاد کو لوگ قتل کرتے ہیں یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں تو یہ سمجھ ہے کہ ان کی شان ہے میں نے کہا یہ ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور یہ ان کی قبر ہے ان کا مزار ہے مدفن ہے آگے وہاں سے اور جگہوں پر بھی گئے کتنی دیر ہے آزان کو پانچ منٹ ہیں بس کرنا ہے آگے اور گئے چلو اس کو کنٹیمیو کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آگے ہم گئے حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ انہوں ایک صحابی ہیں ان کے مزار پر پھر آگے وہاں سے مزار دیکھا سمجھئے کہ حضرت زنون مصری اللہ محمد ز رابعہ عدویہ اور وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے بالکل جھونپڑ پٹی ہے اور وہ جھونپڑ پٹی نہیں ہے جیسی جھونپڑ پٹی اور اس کے بیچ میں ایک دفعہ ایک طرف جو ہے مسکین جیسی قبر بنی ہوئی ہے حافظ ابن حجر اتنے بڑے آدمی لیکن اللہ کی شان ہے کہ کیا کہ یہ دنیا میں کیا دھرا ہے کیا لے جانا ہے یہاں سے انسان جو ہے خدمت کر لے تو مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں گے حافظ کی قبر جیسی ہو مگر حافظ کا نام لیے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا جب تک حافظ ابن حجر کی پتل باری نہ پڑے آدمی کو حدیث میں وہ سمجھ حاصل نہیں ہوتی ہے اب مزہ ہی آتا ہے جب پتل باری دیکھتے ہیں تب لگتا ہے کہ ہاں کچھ اب مزہ آیا تو یہ حافظ ابن حجر اتنے بڑے اونچے مقام والے ان کا بھی کچھ حال سنائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کے مزار پر گئے اور یہ سب مزارات جو ہیں علیہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے امام تحاوی کے مزار پر نہیں جا سکے کوئی ان کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ الگ ہوگا اس لیے تو اس لیے ان سب مزارات کی حاضری ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اور جگہوں پر بھی جانا ہوا کہاں گئے ہاں وہاں سے بچوں کو سیر کرنے کے لیے گئے کے پاس اور وہاں سے پھر جو ہے آ میوزیم کے اندر میوزیم میں بچے فرون کو دیکھنے کے لیے گئے اس کو دیکھنے کے لیے سو پاؤنڈ دینا ہے ایجپشن سو پاؤنڈ میں نے کہا کہ یہ نالیا فیرون جب زندہ تھا تو بھی سب کو ٹھگتا تھا مرنے کے بعد بھی ٹھگتا ہے سب کے جیب خالی کروا رہا ہے ایک تو میوزیم میں جانا ہے ساٹھ پاؤنڈ اور پھر اندر جا کر کہ اس کو جہاں کاچ میں جہاں رکھا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے سو پاؤنڈ میں کہا میں تو نہیں دے رہا سو پاؤنڈ تم کو جانا ہے تو جاؤ تو بچے کے سو پاؤنڈ دے کر دیکھنے کے لیے تو وہ سمجھئے کہ وہ کیمرا موبائل فون میں اس کا فوٹو اتار کر کے لیا میں نے کہیں دیکھ لیا نہیں ہو گیا بالکل ایسے جیسے وہ بالکل مرجھایا ہوا مرا ہوا ہاتھ بھی جیسے کوئی آدمی ڈرا ہوا خوفناک ہو خو، تو ایسے اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ڈرا ہوا ہے اور پاؤں بھی اٹھا ہوا ہے میلا ایک دم کالا کالا جیسا ہو گیا ہے بال بھی اس کے نی نظر آ رہی ہیں یہ وہ فرون جس نے بڑی شان آن بان تھان کے ساتھ حکومت کی جس کا غرور اور تکبر اس کو کہہ رہا تھا انر اب بکم کہہ رہا تھا انر اب کہہ رہا تھا انر کہہ رہا تھا انا کہہ رہا تھا انا